شریخق جو ہیں قاضی تھے اور انہوں نے قاضی بنایا یہ میں بتا رہا ہوں غلط تھی کہ شرح قاضی بھی فیصلہ کرتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں اور لوگ ان کے فیصلوں کو مانتے تھے میری گزارش یہ ہے کہ وہ واقعی قاضی تھے لیکن قاضی بنے کیسے کس نے قاضی بنایا اپنے آپ کو ایسے ایک گروہ مل کے ان کو دس بیس لوگ مل کے فلان شخص قاضی ہے ہمارا شریخ قاضی اور حاکم وقت کے ہوتے ہوئے ان کے فیصلے کو سنتے رہے ایسا نہیں ہوا ہرگیز بلکہ کیا ہوا سیدن عمر بن خطاب القطاب کے زمانے میں امیر میننگ تھے ایک شخص سے عراقی شخص تھا سید الحمد الخطہ اب نے گھوڑا ادھار لیا ہے گھوڑا فرس گھوڑی جب ادھار لیا تو وہ جب واپس کیا تو تھوڑی سی بیمار تھی تو اس شخص نے کہا نہیں آپ نے تندرست دی تھی تندرست واپس کرے یہ گھوڑی میں نہیں لیتا تو انہوں نے کہا اچھا کون فیصلہ کرے گا اس نے کہا شریخ قاضی کو ہم اپنا فیصلہ سنا تھے جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے بھلایا گیا شریخ قاضی کو ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا و خطاب کرتے امیر ممین ہے کہ آپ نے گھوڑا صحیح سلامت لیا تھا آپ صحیح سلامت ہی واپس کریں گے اس کی بات درست ہے <تصفح> تو سیدن ابی مختب کے بات پیاری لگی اس شخص نے یہ نہیں دیکھا اس کے سامنے کون ہے جو حق بات ہی وہی کی ہے اس کے بعد اس متعین کر لیا قاضی متعین کر لیا اور سیدنا علی بن طالب کے زمانے میں بھی ایک قاضی موجود تھے بڑا مشہور قاضی ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دلیل کہا کہ انہوں نے بذات خود اپنے آپ کو قاضی بنایا دوسری بات یہ کہ امیر تھے یعنی بات امیر کی ہو رہی ہے اور قاضی کا امیر کا تیسری بات یہ ہے کہ قاضی جب فیصلہ کرتا ہے بغیر حکمران وقت کی اجازت سے تو اس, کی اس کا فیصلہ قابل قبول نہیں یاد رکھے اگر کوئی بھی دنیا کا قاضی ہے کسی ملک میں جج ہے حاکم میں وقت اسے محضول کر دیتا ہے یعنی اسے برطرف کر دیتا ہے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں برطرفی کے بعد تو اس کا فیصلہ شریعت میں قابل قبول نہیں اگرچہ قرآن سنت مطابق کیوں نہ ہو اب اس پر جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ صادر کرے اجازت دیت حکمران وقت اب جانتے ہیں کیوں اس میں حکمت کیا ہے اگر قاضی فیصلہ کرے کہ یہ چور ہے اس کے ہاتھ کاٹو کاٹے کا کون ہاتھ وہ قرآن تو اس کو قاضی مانتے نہیں ہیں تو پھر تو مسئلہ نہیں بات مسئلہ حل نہیں ہوگا نا تو اس لیے قاضی پر فرض ہے کہ وہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک اسے اجازت نہ دی جائے اجازت کا ہونا ضروری ہے اب میری گزارش یہ ہے جو اپنے آپ کو امیر بناتے ہیں یا جن کو امیر بنایا جاتا ہے نہ تو حکمران جو عام حکمران نہ ان کو وہ اجازت دیتا ہے نہ عوام الناس نے اجازت لی ہے نہ نہقدر کو اجازت دی ہے جو ملک کے سربراہ سمجھے جاتے جو ملک کو چلانے والے سمجھے جاتے کس نے کو اجازت دی ہے یہ بات بالکل درست نہیں ہے اور کسی کے لیے جزوں کیسے کر یہاں پر ایک امام اجوری نے ایک بڑی پیاری بات بیان کی ہے امام عجوری کتاب شریعہ میں بیان کرتے ہیں کہ اپنے سند سے پوری یعنی بیان کرتے ہیں سند بھی درست ہے علامہ البانی نے صحیح فرمایا اسے فرماتے ہیں کہ یزید بن محلب کے زمانے میں جب یہ فتنہ ہوا تو بعض لوگ آئے حسن بصری کی طرف امام حسن بصری کی طرف یہ آپ کیا کہتے ہیں اس اتنے میں تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دروازے بند کر لو اللہ کی قسم اگر لوگ اگر لوگوں پر حکمرانے وقت کا عذاب جو ہے یا مصیبت جو ہے اگر لوگوں پر حکمران وقت کا عذاب یا مصیبت آ جائے اور وہ صبر کریں تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس مصیبت کو اٹھا لے اور ان کو محفوظ کر دیں اور اگر وہ دوڑتے ہیں تلوار کی طرف تو اللہ تعالیٰ انہیں اس تلوار کے حوالے کر دیتا ہے پھر وہ جانے اور وہ حکمران جانے وہ اللہ وہاں پہ قسم کھائیے اللہ کی قسم اور جس نے تلوار اٹھائی حکمران کے خلاف اللہ کی قسم کوئی بھی اچھے دن اس پر نہیں گزرے گا جب, جب سے اٹھائے گا جب تک رکھے گا نہیں یا, یا اس کو قتل ہوگا یا رکھے گا نہیں اسے یا رکھ دے گا اور گھر دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا تو بہتر ہے اس کے لیے جب تک تلوار ہاتھ میں تو کوئی بھی اچھے دن اس کو گزر نہیں سکتا پھر, پھر اس آحت کریمہ کو بیانیا وہ رب الحسن السرائیل بے صبح اور اللہ تعالی کلام جو ہے حسن جو اچھا کلام ہے وہ ثابت ہوا بنی اسرائیل پر کیوں بما صبح جو انہوں نے صبر کیا حکمراں کون تھا ان کا دنیا کا سب سے بڑا ظالم فرعون تھا انہوں نے کیا کیا صبر کیا اور اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا بے ماصبر ہو صبر کی وجہ سے انجاد دی مر نماکہ فراقوم ہو اور جو کچھ فروغ اس کی قوم کرتے تھے سب کو ہلاک کر دیا عکارت کر دیا تباہ و برباد کر دیا علامہ البانی فرماتے اس قصے کے بعد انکار ان ساری خروج علیہ یہ امام حسن بصریق کا جی قول ہے یہ واضح انکار ہے کہ کسی حکمرام پر خارج نہیں ہوتے یا خروج نہیں ہوتا یا نکلا نہیں جاتا اس کے خلاف